اور جو دیے گئے موسا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ون نبی یون اور جو دیگر فرمائیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آمنا منا ہم اللہ پر ایمان لائے وما ان ضلع اور اس کلام پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کیا گیا وما ان ضی اللہ علا ابراہیم و اسماعیل اور اس پر ایمان لائے حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام پر اسماعیل علیہ السلام پر اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ صلاۃ وسلام پر نازل کیا گیا ون اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو نبی ہیں ان پر نازل کیا گیا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 پس ہرگس وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا فِي مِنَ اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا کئی فیاح دلّاہ اس قوم کو اللہ تعالی ہدایت نہیں عطا فرمائے گا کفرو جس نے کفر کیا بعد ایمان ایمان لانے کے بعد کہ حضور کی آمد سے پہلے وہ حضور پر ایمان رکھتے تھے کہ حضور کی آمد ہوئی تو حضور کا انکار کر دیا۔ واشہدو ان الرسول حق اور انہوں نے گواہی دی بے شک یہ رسول حق ہیں حضور کی آمد سے پہلے انہوں نے یہ گواہی دی۔ وجاؤہم البینات اور ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئیں اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا۔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 اللہ تابو ممباد <ذَالِم> مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی وہ اسلحو اور اپنے آپ کی اصلاح کر لی سدھر گئے فعن اللہ غفور رسیم پزبے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے جب یہاں توبہ کا ذکر ہوا اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ توبہ کس کی قبول نہیں ہوگی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ بشک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ثُمَّزْدَادُوا كُفْرًا پھر مزید کفر میں آگے بڑھ گئے یہاں مراد ہے کہ مرتے وقت وہ کفر کی حالت میں مرے لن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ان کی توبہ ہر بس قبول نہ کی جائے گی وَأُلَائِكَ هُمُ الدَّالُونَ اور یہی لوگ گمراہ ہیں ان لدی نفرو و وہم کفا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے کل روز قیامت ان کے پاس زمین بھر سونا ہو اور وہ سونا دے کر اپنی جان چھڑانا چاہیں پھر بھی اللہ کے عذاب سے کل روز قیامت نہیں بچ سکیں گے تو ذرا غور کریں کل روز قیامت ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا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 ہر فرض نماز کے بعد سات مرتبہ اس کا وظیفہ بھی کریں ہو الرحیم حضرت مل کے پڑھ لیجیے ہو رشیم ہو رشیم ہو الرحیم یہ سات مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں انشاءاللہ شاء تعالی ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی ہر فرض نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھیں یا باری او تو ان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 ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمان